صورت الکبت کی آیت نمبر چودہ سے اور یہ سور ان کا دوسرا رکو اور بیسویں پارے کا چودواں رکو ہے یہاں سے درس کا آغاز ہوگا والا قد ارسل نو علاقوں ہی اور بے شک ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا آپ اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے فلا پس آپ رہے فیہم ان لوگوں کے درمیان الف سنت الا خم عامن آمن ساڑھے نو سو سال ساڑھے نو سو سال تک آپ تبلیغ فرماتے رہے مگر آپ کی قوم نے فروں نے آپ کو تسلیم نہ کیا و آخا ہو مو انہیں طوفان نے پکڑ لیا وہم ولیمون اس حال میں کہ وہ گناہ کرنے والے تھے ظالم تھے انجئی نہ ہو ہم نے حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام کو نجات عطا فرمائی اصحاب سفی اور کشتی والوں کو نجات عطا فرمائی و جان عالمی اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا وہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کو ہم نے بھیجا اذ قول قومی ہی جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اوب اللہ تم اللہ کی عبادت کرو و تقو اور تم اللہ سے ڈرو غالم خیر لکم ان انکن تم یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو انما تابود نمدون اللہ کی تم تو اللہ کو چھوڑ کر صرف بے جان بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تخلون عفقن اور تم من گھڑت باتیں اپنی طرف سے بناتے ہو ایک من گھڑت من مانی صورت تم بناتے ہو اور اس کے بارے میں تصور کرتے ہو کہ یہ علا ہے خدا ہے جو تمہارے دل میں آتا ہے ویسی تم حرکتیں کرتے ہو ان الذين تعبدون من دون الله बेशक جن بتوں کو تم پوچھتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا یملکون لكم رزقا یہ بت تمہارے لیے روزی کے مالک نہیں ہیں فسبغوا ان الله الرزق پس تم اللہ کے پاس روزی تلاش کرو واعبدوه اور تم اللہ کی عبادت کرو وشکرو لہو اور اسی کا شکر کرو ارجع اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے وہ تو اور اگر تم اسے جھٹ میری ان باتوں کو اگر تم تسلیم نہیں کرتے فقد پز بیشک کا ذبا عمام قبل کم تم سے پہلے لوگوں نے بھی نبیوں کو جٹلایا وما اگر رسول البلاغ المبین رسول پر تو صرف واضح ڈر پہنچا دینا ہے نبیوں رسولوں کا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اولم یارو کیا انہوں نے نہ دیکھا غور نہ کیا کئی فیوب دی الاح کیسے اللہ تعالی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے ثم یعیدہ پھر وہی اللہ اس مخلوق کو دوبارہ پیدا کرے گا انسان اور جنات کو دوبارہ پیدا رب العالمین فرمائے گا ان ذالک علی اللہ یسیر بے شک یہ سب کچھ کرنا اللہ پر بہت آسان ہے قل اے محبوب آپ فرمائیے سیو فل ارض زمین میں چلو پھرو فنگ غرو پھر غور کرو کیف فضا القل اللہ کی مخلوق دیکھو پہاڑوں کو دیکھو دریاؤں کو دیکھو چرند پرند درندوں جانوروں کو جنگلات کو دیکھو اور غور کرو کیف فضا القل اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوق پیدا فرمائی سم اللہ ان نش ات پھر اللہ تعالی دوسری مرتبہ پھر پیدا فرمائے گا ان اللہ کل شعی ان قدیم بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے یو آگ میشا جسے چاہے گا عذاب دے گا یر حم ویشا اور جسے چاہے گا اس پر رحم فرمائے گا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے سمائی زمین میں اور آسمان میں تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے یعنی اللہ کی گرف سے اور عذاب سے تم نہیں بچ سکتے من دون اللہ, من ولا اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب فرمائے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا دوست ہوگا اور نہ کوئی تمہارا مددگار اس رکو میں نصیحت ہے کہ جس طرح حضرت نو علیہ ہی سلاۃ اور حضرت ابراہیم علیہ السلط نے جس قوم کو تبلیغ فرمائی اس قوم نے ان کاپروں نے آپ کی نصیحتوں کو قبول نہیں کیا اسی طرح آج کل کے کفار یہود و نصارہ یا گناہ لوگ آج ان نصیحتوں کو قبول نہیں کرتے تو ایک نہ ایک دن موت ان کی لذتوں کو اور ان کی عیاشیوں کو ختم کر دے گی اور جیسا وہ کر رہے ہیں ویسا قبر میں سلا پائیں گے